عظمت کی, کی بنی پہ سواب وسلم کا رحمت کی بارش ہوگی کہ نہیں رنگ میں رنگ جائے جب افطار تو کھلتے ہیں وہ ناموں پہ رہتے ہیں وہ تو اپرادھ میں ہر لمحہ کو ہر بار ماشاءاللہ ماشاءاللہ عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب اب کلتے ہیں غلام شہ ابرار میں ہر بو ہاں ہاں مدنی ہو رہا اتنی لمبی بہر ہے کہ ہر سخ کی سانس میں نہیں جتنی لمبی ہو سکتی ہے اور روز لگتا ہوں کہ کتنی صفتیں آگے عشق کے رنگ میں جائے جب کا غلام وتے ہیں وہ تو ہر بار بنو سی ادی نی ہاں مدنی یہ ہے کہ ہو کہاں ہم سے گنگار آئے ہوا مبا سالا جو نظر آئے کبھی جلو روئے شہ اپرا کہ جن کے قدم ہو کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے مہک جائے چمک جائے چمک جائے ما شاءاللہ ما شاءاللہ عزو عزو و آر پوریا و و جو نظر آئے کبھی جل بے روئے شرے ابراد کہ جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے چدھر سے وہ کدھر جائے وہی وہ را مہک جائے چمک جائے چمک جائے پنیرو نہ ہو جو نظر آئے کبھی جل بہ لو شہر کہ جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدر سے وہ گزر جائے پوری لا مہک جائے چمک جائے چمک جائے پنہرو نتا <laughs> تونگلو پوشبو گئے محمد وہ دیا نہیں یہ بنکھا سہوتی چمیلی گھلے لالو چمپا کا نکھار ڈونگ لو خوشبو کی محمد جس کے یہ بنخیا سہوتی چمیلی گھلے لالو چمپا کا اللہ <مشال> اللہ> ماشاء اللہ جی جس جی پور بان کلے بل <مشال> کو سمندھا پے آئے اور کہیں تمبل کہیں پیسل کہیں کمبل تم بلو خوشبو گئے محمد وہ تمنا اور کہیں سمبل کہیں ریتا کہیں پیسل کہیں امبل کہیں سمندل ماشاء اللہ یہ تمنات کے دونوں میں خبر خوش نے بسا کوئی نہیں جس کے برابر وہ دلارام سدا جس سے پیڑا بچ کے پودا چہن بوتی سد بچ کے چمن نکمہ کلان آجنگ مسرو یمن جس کے فریدا یہ تمنات کوئی نہیں جس کے برابر بو تلار جس نے پدا پل سے خدا دہن کوش کے چمن تکمائ پل پل سے کل دانیہ ہٹن پتر یمن جس کے پری دا یون الز کے امباس میں ہم کھیلتے رہ جائیں مگر حکوی ادا ہم کھیلتے رہ جائیں مگر اکی سنا کوئی ادا پھر بھی نہ کر پائے یذبات فلم و بکر و خیال کیوں کہ ان کی محبت تو کا وسیفا ہے کریفا ہے یہ وہی یذبات کے ہم میں ہم کھیلتے رہ جائیں مگر پکی سنا دو یادا پھر بھی نہ کر پائیں یہ جذبات زبان ولم و فکر خیال اور بخش دیتے ہیں چہن چاہ بخارا کسی محب کے روزار کے دل پر مگر فکر رہ بے محر من میں کروں بڑی اور بخش دیتے ہیں چرن چائے سمر بند بخارا کسی مخوب کے رخار کے دل پر مگر ہے میرے محرم پر میں کروں کچھ بے سا پیسہ پڑی اور بھی میرے پاس میری چشمے گوہر عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب پہ کام واقع رہتے ہیں وہ سوتی پتناہ اپراد میں ہر لمحہ گوہر وہ و سیدھاری ماشاء اللہ ماشاء اللہ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ أَصْتَفَى عَمَّا عَبَادِهِ فَاعُوذِ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْتُ وَعَلِي الْرُّزِيمِ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَلِي وَدَخَيِّينَ إِنْ أَوْلِيَاهُ كِلَّا الْمُطْتَقُونَ قال تعالى يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُومُوا مَا أَصْبُوا وقال كتب عليكم كتب من من قبلكم لعلكم اللہ سالی نے اپنے غلاموں کو اور یہ اللہ اور دوستی سے تو تعبیر فرمایا ہے اللہ تعالی کا انتہائی کرم ہے اور رحمت عزما ہے माल اللہ, माल اللہ. جب ابا کو جوش آتا ہے تو بیٹوں کو بھی بابا کہہ دیتے ہیں کہاں اللہ کہاں ہم سب کے گنہ ان کو دوستی سے تعمیر کروں یا اللہ تعالیٰ کا عزمشان کریں کہ جن کی مٹیریل کا علم اللہ کو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جب تم ماں کی پیٹ میں باپ کی منی سے اور ماں کے حید سے تمہاری ہے تعمیر ہوتی ہے وہ وقت بھی ہم دیکھتے ہیں تم کو یہ مت سمجھو کہ آپ بابا بائے مستانی نظر آ رہے ہو بڑی سی داڑھی پگڑی باندھے ہوئے عید انتم فی بتونے ام محا اللہ اس وقت بھی تم کو جانتا ہے عید انتم فی بتونے ام محا جب اپنی ماؤں کے پیٹ میں تم ماں کے حید اور باپ کے منی سے تمہارے کان اور ناک اور آنکھیں ہم فٹ کر رہے تھے اور تمہارا مٹیریل کتنا گندا تھا لا, لا, لا. لیکن اس کے باوجود تم کو ہم اگر تم ایمان کے بعد تقواہ اختیار کر لو تو ہم تم کو اپنی دوستی سے نوازش کرتے ہیں لا, لا, لا. تمہاری غلامی پر اپنی تاج دوستی رکھتے ہیں آپ اللہ والوں کے اور اولیاء اللہ کا کیا مقام ہے بڑے بڑے بادشاہ مر گئے خبروں میں کوئی نام لینے والا نہیں ہے اور سلطان ابراہیم ابن عدم بلخ کے سلطنت کا بادشاہ آج اس کا تفسیروں میں تذکر آتا ہے کیونکہ اس نے اللہ کے راستے پر اپنی ملخ کی سلطنت فدا کر دی آپ کہیں گے کہ ہم کیسے ملخ کی سلطنت فدا کر کے یہ مقام حاصل کریں ہم تو مسکین ہیں تو مسکین بھی اس مقام کو لے سکتا ہے کیسے نظر کی حفاظت حب حکبہ حکبال مال و دولت پر زکات نکالنا باوجود دل نہ چاہے اب آپ بتاؤ سو کروڑ روپیہ جس کے پاس ہے سو کروڑ تو ڈھائی کروڑ نکالتے ہوئے کوامین کا انجیکشن لگوانا پڑے گا نہیں دل میں تھڑکن تیز ہو جائے گی لیکن ڈھائی کروڑ تو دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں دینا ہے مگر ساڑھے ستانوے کروڑ جو لیے بیٹھے ہو اللہ کی نعمت ہاں ہاں وہاں ڈھائی فیصد جو ہے وہ بہت گرم معلوم ہو رہی ہے کہ یہ ڈھائی فیصد ہم سمجھتے تھے معمولی سے رقم یہ تو ڈھائی کروڑ ہو گئی مگر ظالم صاحب ستانوے کروڑ کے لیے بیٹھا ہے اللہ کی عطا کی طرف نہیں جو دیکھتا وہ خطا میں مبتلا ہو جاتا ہے لہذا سلطان ابراہیم ابن ابنتم کا مقام اس زمانے میں وہ حاصل کر سکتا ہے جو, جو اپنی مال پر زکوۃ نکال دے اور جہاں اس کی اکڑفوں اور ہیکڑی ادا شریعت پر تیار نہ ہو اپنی جہ کو پامال کر کے اللہ کی بات کو مان لے اللہ اور جہاں اپنے دل کی بری خواہش کو پامال کر کے اللہ کی مرضی پر چل پڑے اور اپنی خوشیوں کو پاشفاش کر دے خوشی کو آگ لگا دی خوشی خوشی ہم نے آپ <تصفيق> بتائیے اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو کبھی در بدر پھراتا نہیں ہے یاد رکھو اس کو یہ امال بد کی ہے باداش ورنہ یہ امال بد کی ہے باداش <تصفيق> <مال بط> کی <تصفيق> باداش مانے بدرا یا نے بد کی ہے باداش ورنہ کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں ہل میں سبحان اللہ اگر کسان شیر کو سے ہل جوت رہا ہے تو سمجھ لو یہ شیر نے کوئی نالا کی ورنہ یہ سزا نہ ہوتی کسان ہی کو پھاڑ دیتا سلطان ابراہیم ابن ادب قیامت کے دن نہ جانے کتنے سلاطین ابراہیم کی طرح سے کھڑے ہوں گے لوگ کہیں گے یہ تو بڑے مسکین تھے پٹیجل تھے غریب تھے یہ <سلام> سلطان ابراہیم ابن ادن کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں مالو بھائی انہوں نے اپنی وہ نظر بچائی تھی ان حسینوں سے نظر بچایا جو بہت عاشقانہ مزاج کے ان کے دل میں اس حسین کی قیمت سلطنت بلک کے برابر ہے <سلام> لیکن اللہ کے نام پر جان دے دی اور دل کو مار لیا دل کی خوشی کو اور سلطنت بلخ کا متبادل اللہ کے نام پر فیدا کر دیا اور نہیں دیکھا نظر کو بچا لیا کہیے جناب یہ مسکینوں کے لیے اتنا بڑا راستہ نعمت عزما کبھی سنا آپ لوگوں نے کسی اور مما خست اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالی کی وہ نعمت ہیں جس میں اختر کو اللہ تعالیٰ نے خاص فرمایا ماشاء اللہ اور یہ خصوصیت کا ہے کہ مجھے اس کائٹ نہیں کسی اور کو بھی ہو اللہ فرما دیں کہ غریب سے غریب سالق اور سوفی حیامت کے دن سلطان ابراہیم ابنم کا مقابلہ چلتا ہے ماشاء اللہ اللہ کی مرضی پر جینا اور مرنا جس نے نہ سیکھا مرنے کے بعد اس کو جب اس کی دولت چھین جائے گی جب اس کا پریسیڈنٹ ہاؤس اور دولت خانہ اور بلڈنگ کی جمع بلاڈی اور بلغم کی جمع بلاڈ سب چیزیں جب چھین لی جائیں گی اور کفل لپیٹ کر اتارا جائے گا تب پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کمایا اور کیا لایا اللہ دوستو یہ چیز بہت بڑی اہم بتا رہا جلدی جلدی کوشش کر کے مولا کو حاصل کر لو تاکہ جب ہم جنازہ ہمارا جائے تو ہماری روح اپنے ساتھ مولا کو لے کر اللہ کے پاس جائے اللہ کو لے کر اللہ کے پاس جائے اور مولا سے کہتے ہیں کہ میں آپ کو لایا ہوں اپنے ساتھ اپنی عبادت سے ریاضت سے تلوا سے آپ کے راستے میں بڑے بڑے رنگ اٹھا کر اور ہم آپ کو دنیا میں حاصل کر کے اور آخرت میں آپ کے پاس آئیں گے مولا کے پاس آئے ہیں مولا کو لے کے آئے ہیں دنیا میں عبادتوں سے ریاضتوں سے تقوا سے محنتوں سے اور درد دل سے اور اللہ عالوں کی ملاقاتوں صحبتوں اور ان کی غلامی کے صدقے میں محناللہ، محناللہ میرے شیخ شاہ آبد الغنی رحمتہ اللہ علیہ جن کو بارہ مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی خود فرمایا تھا حضرت نے سنی سنائی نہیں میرے شیخ نے مجھ فرمایا جی میں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہ مرتبہ خواب میں دیکھا اور ایک مرتبہ اس طرح دیکھا کہ لال لال ڈورے بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لال لال ڈورے یہ بھی میں نے دیکھے اور میں نے خواب میں رض کیا یار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کیا عبد الغنی نے آپ کو خوب دیکھ لیا اور فرمایا ہاں عبد الغنی تم نے اپنے خدا کے رسول کو آج خوب طریقے سے دیکھا ہاں اللہ اور وہ فرمایا کرتے تھے جی امرود ملتا ہے امرود والوں سے عام ملتا ہے آم والوں سے کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے مچھلی ملتی ہے مچھلی والوں سے اور مٹھائی ملتی ہے مٹھائی والوں سے اور کباب ملتا ہے کباب والوں سے اور اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے آل اللہ. اگر کتابوں سے خدا ملتا تو نبی نبیوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے اگر کتابوں سے خدا مل جاتا تو پیغبروں کو تو اللہ تعالیٰ اگر خدا, اگر کتابوں سے خدا مل جاتا تو اللہ تعالیٰ پیغمبر اٹھتنا یعنی اللہ نبیوں کو نہ بھیجتے کیوں کہ وہ ہوا بنگلہ دیش آئے ہوئے ہیں ان کی رہائشی جملہ میں نے بنگالی زبان میں بول دیا ماللہ. کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کو پیغمبرا پیغمبر اٹھے پیغمبر یعنی ان کو نبیوں کو نہ بھیجتے اس لیے بڑے, بڑے مفصر مفتی اعظم پاکستان نے بھی معرف الم قرآن میں اس تفسیر میں لکھ دیا کہ جتنا ضروری کتاب اللہ ہے اتنے ہی ضروری رجال اللہ ہے اللہ والے بھی ضروری ہیں جو ہمیں کتاب پر عمل کرا کر ٹریننگ دے دیں گے ماشاء اللہ اچھا آپ بتائیے کہ ذرا آپ کتاب میں تیرنا پڑھ لو اس میں سب لکھا رہے گا ہر سمے میں ہر پیج پر ایسے تیرتے ہیں ایک طریقہ ہے سیدھا آثرات کی طرف ہو ایک طریقہ ہے سینہ پانی کی طرف ہو مختلف طریقے اور کتاب لے کے آپ دریا میں اتر جائیے کتاب بھی ڈوبے گی کتاب پہلے ڈوبے گی اور تیرنے والا بعد بھی ڈوبے گا تو شریعت پر چلنا اللہ پر جان دینا جان دینے والوں کے ساتھ جب رہو گے تب جان دینا آئے گا کس طرح فریاد کرتے ہیں متاذ قاعدہ اے اصیدان قفص میں نو گرفتاروں میں ہو جب نئی چڑیا گرفتار ہوتی ہے تو پنجڑے میں پرانی چڑیوں سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح فریاد کرتے ہیں گلشن میں دوبارہ جانے کے لیے آمی. تو آمی. کہ تم پرانی چڑیا ہو تم گرفتار محبت قدیم ہو ہم نئے نئے ابھی آئے ہیں ہمیں رونا بھی نہیں آتا فریاد کرنا بھی نہیں آتا تو شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ اے آسی ران اے آسی ران اسیر اصین میں قیدی اے بچڑے میں قیدیو چھائی چڑیو اے آسیران خفس میں نو گرفتاروں آل. اے اللہ تعالی جب سے دنیا قائم ہے آج تک کوئی کتابوں سے ولی اللہ نہیں ہوا جب تک کسی ولی کی پیونت نہیں ہوئی جب سے دنیا قائم ہے کوئی دیسی عام لنگڑا آم نہیں بنا جب تک کی لنگڑے آم کی قلم نصیب نہیں ہوئی اس کو یہ دنیا جب سے قائم ہے کوئی مسلمان صاحبی نہیں ہوا جب تک نبی کی صحبت نہ پائی اللہ جبکہ وہی قرآن آج موجود ہے قرآن شریف چودہ سو برس پہلے حالت نزول جب نازل ہوا تھا وہی قرآن ہے یا نہیں اور تراوی آپ سن رہے ہیں کہ نہیں اور وہی بخار بخا حدیث سرور عالم صلی اللہ سلم کی آج محدثین کے سینوں میں لیکن کوئی صحابی ہو سکتا ہے صحبت کی ضرورت ہے جو صحبت کا منکر ہے وہ دین کی حقیقت کا منکر ہے نادان ہے سمجھتا ہی نہیں بے سمجھ ہے نادان بچے کی طرح سے اور جب ان کا جائزہ لوگ خرید سے رہ کر تو ان کے اندر تقوی نہیں پاؤ گے چاہے علم کا سمندر ہو لیکن قسمت کا سکندر نہیں ہوگا اللہ اور نہ اللہ, اللہ, اللہ کے راستے اللہ کا خلندر ہوگا مل اللہ مل اللہ پھر اللہ کیا ہوگا نفس کا تعبیرار بندر ہوگا ماشاء اللہ تجربہ کر کے دیکھ لو حریف سے جا کر دیکھ لو جن علماء نے کسی شیخ اللہ والے کی صوبت نہیں اٹھائی مل مل ان کے اندر آپ تخواہ ہر شعبے میں نہیں پائیں گے کہیں نہ کہیں آپ گڑبڑ پائیں گے علم کے سمندر کا لفظ مت استعمال کرو گے صاحب علم کا سمندر ہے بلا قسمت کا سکندر اور اللہ کے راستے کا خلندر وہی ہوتا ہے جو اللہ والوں کی جوتیاں اٹھاتا ہے شوبت آفتا ہوتا ہے تربیت یافتہ ہوتا ہے کوئی مربع دنیا میں دیکھا جس کا کوئی مربی نہ ہو جا کے لالو کھیت میں پوچھ لو اور کسی دکان میں صدر میں بن سروڈ پر پوچھ لو مربع لیتے وقت کہو اس سے کہ میں وہ مربع چاہتا ہوں جس کا کوئی مربی نہ ہو سیب گرا ہو اور سیب خود بخود مربع بن گیا ہو اور تمہاری دکان کے شیشے میں آ کر بیٹھ گیا ہو آملے کا مربع ہڑ کا مربع یہ سب مربع گاجر کا مربع کچھ بھی ہو بغیر مربی کے ہے میرے شیخ شاہ صاحب روح صاحب دعوت پرکاتوں جب میں یہاں سے ہردوئی حاضر ہوا تو میں نے حضرت سے نے مجھے فرمایا کہ آج اللہ کی محبت کا بیان ہوگا میرا موضوع مقرر کیا میرے پیر نے کیونکہ مزاج پیر سمجھتا ہے وہ پیڑھی نہیں جو مریدوں کا مزاج نہ سمجھے وہ پیڑھی نہیں جو مریدوں کا مزاج نہ سمجھے وہ حکیم اور ڈاکٹر نہیں جو مریضوں کا مزاج نہ سمجھے, اللہ! محل محل محل مزاج نہ سمجھے, مزاج سمجھے حضرت نے اعلان فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ کی محبت کا مضمون اختر کراچی سے آیا ہے وہ بیان کرے گا میں نے کہا کہ جب کسی اللہ والے سے اللہ کی محبت کا مزہ پا جائے تو اس کی زمین کا بھی بوسہ دے دو مزاق دل میں پائے تو بس جھوم جائے اور اس آسا کی زمین چوم جائے اللہ جب اللہ کی محبت, صح محبت صح کا مزہ پائے تو جھوم جائے اور اس آسا کی زمین چوم جائے تو حضرت نے محراب سے بیٹھے ہوئے میں نمبر پر تھا بہت میں شیخ حضرت نے محراب سے فرمایا مگر جلدی نہ گھوم جائے یعنی جب شیخ کے پاس جائے تو جلدی بھاگے نہیں وہاں سے اللہ اللہ خافیہ لگا ہے جبکہ میرا شیخ مرشد شاید نہیں ہے مگر یہاں چھو اور چونک کر گھوم کا خافیہ لگا دیا تو حضرت نے فرمایا کہ آج چلو ایک مریض حکیم مریض ہو گئے ہیں ان کو دیکھا وہ میرے پرانے دوست نے رکشے سے گئے تو دو گھر سامنے آئے ایک گھر کے سامنے میدان ہوتا ہے اور چھوٹے شہروں میں اور زیادہ بڑے بڑے میدان ہوتے ہیں تو ایک گھر کے سامنے گدے کی لیپ گھوڑے کی لیپ کاٹے جھاڑ جھنکھاڑ زبردست گندے چیزیں سب پڑی ہوئی اور دوسرے گھر کے سامنے گلاب اور چمیلی کے پھول نہایت دندا گھاس لگی ہوئی اور ایک مالی کام کر رہا تھا اس گھر پر کوئی مالی نہیں تھا تو مجھ سے فرمایا کہ حکیم اختر جس زمین پر باغبا اور مالی کام کر رہا ہے وہاں پھولوں کے سجاوٹ اور بہار دیکھو اور جہاں باغبا نہیں ہے اس زمین کا خستہ حالی دیکھو تو جس کے دل کی زمین پر مرشد اور شیخ نہیں ہے اس کے دل کی بربادی کا یہی عالم ہے جو لید اور برے بر بر اخلاق اور بری بر عادتیں ہوتی ہیں اور جس کے دل کی زمین پر مرشد و باغباں مالی ہوتا ہے اس کے دل کی زمین پر اللہ تعالیٰ کی محبت کے پھول کے گلدستے ہوتے ہیں بتاؤ اللہ والوں کو ہر جگہ سبق مل جاتا ہے جدیسے چلے میرے شیخ سخت گرمی کا زمانہ سخت گرمی کا زمانہ حضرت دفاع ایئر کنڈیشن چلاؤ چلانے والا صاحب موٹر ہوئی اور میرے شہر کا خلیفہ وہ سکھا ایئر کنڈیشن چلا دیا ہے شیخ نے پوچھا پھر ٹھنڈک کیوں نہیں آ رہی ہے اس نے کہا حضرت کسی کا شیشہ کھلا ہوا ہے یہ کنڈیشن جتنا ٹھنڈا کرتا ہے شیشے سے باہر کی گرمی اس کو یوگنڈا युगन्द. کرتی ہے یعنی ٹھنڈک ختم کر دیتی ہے تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ یہاں تصوف کا اور معرفت کا ایک سبق مل گیا کہ جب اللہ کے نام کا دل میں ایئر کنڈیشن چلاؤ جب اللہ کے نام کا دل میں ایئر کنڈیشن چلاؤ تو مہربانی کر کے ہر صوفی اپنی آنکھ کے شیشے کو چاہا لے اور کان کے شیشے کو چاہا لے اور ناک کے شیشے کو چاہا لے اور زبان کے شیشے کو چاہا لے جتنی قوتیں ہیں ان کو گناہوں میں ملوث نہ ہونے دے تقوا کا شیشہ صاحب پھر ایک اللہ سے زمین آزمان تکرش اعظم تک شربت العفا بھر جائے گا ایک اللہ سے اون کا ایک نرہ بھی لگا دو تو مہک جاؤ گے لیکن گدھے کا اور بلی کا گ لگائے ہوئے اوت کیا کرے گا بیچارا اللہ اسی <برع> <متحد> لیے شریعت کہتی ہے کہ تقوی سے رہو گے تب میری تب اللہ کی دوستی نصیب ہوگی آپ بتاؤ کہ اللہ کے دوستوں کی قیمت اگر نسوائے تو میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کے پاس ایک مجلس میں کئی دوست بیٹھے ہیں ایک شخص کہتا ہے کہ میں اس علاقے کا اس علاقے کی جو جمعدار ہیں ان کے سپروائزر کا دوست ہوں ایک شخص کہتا ہے کہ اس حلقے کے تھاانےدار کا دوست ہوں تیسرا کہتا ہے اس حلقے کے ڈی ایس پی کا دوست ہوں چوتھا کہتا ہے میں ایس پی کا ہوں پانچواں کہتا ہے میں ڈی آئی جی کا ہوں چھٹا کہتا ہے میں آئی ٹی کا دوست ہوں ساتواں کہتا ہے میں کمشنر کا دوست ہوں آٹھواں کہتا ہے میں وزیر اعظم کا دوست ہوں اور سسواں کہتا ہے کہ میں صدر مملکت کا دوست ہوں اور ایک اور ہے کہتا میں سی این سی کمانڈر چیف کا دوست ہوں تو آپ بتاؤ جیسے جیسے دوست کی قیمت بڑھتی ہے تو دوست کے دوست کی بھی قیمت بتاؤ بھئی؟ جیسے جیسے اب, اب جمعار کا کوئی دوست آ جائے کہتے میں بندی پاڑے میں جو جما کلو کھائے <laughs> بھائی کوئی کلو کل کھا تو میں سمجھنا کہ مجھے کہہ رہے ہیں میں نے تو ایسے اندازوں سے کہہ دیا فلانے جماعتار جو بنگی پارے رہتا ہے میں اس کا دوست ہوں تو آپ کے دل پر کوئی اثر ہوگا کیونکہ دوست جب قیمتی ہوتا ہے تو قیمتی دوست کا دوست بھی قیمتی ہو جاتا ہے قیمتی دوست کا دوست بھی قیمتی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قیمتی قیمت کا سوچ لو اندازہ اسی سے اللہ والوں کی اور اللہ کی اولیاء کی قیمت کا اندازہ کرو اس لیے یہ مہینہ مبارک ہے میں نے تین آیتیں پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میری دوستی کا تاج چاہتے ہو تو میری نافرمانی چھوڑ دو سر سے بیٹھ تک صورت اور سیرت سر سے بیٹھ تک صورت اور سیرت میں میری نافرمانی مت کرو اور چاہے میرا فرمان ہو چاہے میرے نبی کا فرمان ہو یہ تو دوستی کی بنیاد اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا لاکھ روتے رہو اشک باری آسان ہے تمہارے لیے مگر گانوں پر تاڑی لگانا مشکل لگ رہا ہے جن آنکھوں سے کے گالتے ہو انہیں آنکھوں کو نا محرموں سے اور حرام جگہوں سے کیوں نہیں بچاتے ہوئے کیونکہ آنسو مفت کے ہیں یہاں تمہارے دل پر زلزلہ تاریخی ہوتا ہے دل پامال ہوتا ہے شکست و ریخ خون تمنا خون عرض تم سے نہیں دل کا توڑنا تمہارے لیے نہیں اللہ کے قانون کو توڑنے کی تمہیں مشق اور پھر مشق ہے تم اتنے خدیث التاہ ہو کہ خدا تعالیٰ کے قانون کو توڑنا تمہارا کھیل بنا ہوا ہے فٹ بال والی بال اور کرکٹ بنی ہوئی اور تم اپنے دل کو نہیں توڑ سکتے جبکہ دل کا خالق تمہیں یہ حکم دے رہا ہے کہ تم اپنی خوشیوں کو خون کر کے اور تم دریائے خوش عبور کر لو اور تم مجھے خوش کر لو تو میں تمہیں اپنا بلی بنا دوں گا اور جب بولا تمہارے دل میں آئے گا تب تم یہ کہو گے وہ شاہد دو جہاں جس دل میں آئے مزید دونوں سے بڑھ کے پائے ایک لہلا نہیں پاؤ گے مولا کے پانے کے بعد آنم سارے عالم کی لہلا حاصل, حاصل تم کو مل جائے گا کیونکہ مولا ہی نے ان کو لہلا بنایا ہے نمک آنم وہی دیتا ہے جب مولا دل میں آئے گا تو سارے عالم کی لہلہوں کو پا جاؤ گے حاصل لہلا کائنات آنم حاصل لذتے دو جہان لیکن اب یہ دوستی کیسے ملے گی اللہ نے دو راستہ بتایا نمبر ایک کہ کسی اہل تقویٰ اور اللہ علیہ کے پاس رہو مگر کبھی کبھار ملاقات سے کام نہیں چلے گا انڈا اکیس دن مرغے کے نیچے رہے تب بچہ اور حیات پاتا ہے زردی مردہ زردی مردہ زندگی پا جاتی اور چھوٹے چھوٹے بچے اپنے کوٹ سے خود انڈے کے چھلکے توڑ دیتے اگر مرغی کی راچی سے اکیس دن کے اندر اندر سفر پیش آ جائے تو سب انڈے بھی جلدی سے ٹکٹ کٹا لیں ساتھ ساتھ جائیں حیدرآباد یا فیصل آباد یا آباد جس آباد میں جانا ہو مرغی کے ساتھ نہ چھوڑو اور مرغی کو بھی چاہیے کہ ملا ضرورت اپنے انڈوں کا ساتھ نہ چھوڑے اکیس دن کے اندر انشاءاللہ حیات پا جاؤ سب انڈے بچے نکل گے اور اپنے ٹوٹ سے چھلکوں کو توڑ دیں گے تو عمل مشکل ہے آج حیات کے بعد دیکھو چھلکا توڑ سکتی ہے سردی زردی کے اندر طاقت ہے کہ اپنے چھلکے کو توڑ کے باہر آ جائے لیکن حیات کے بعد وہ مشکل آسان تھا جی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا کھینچی جی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا مارا جو ایک ہاتھ گریوا نہیں رہا گراہ دیکھی کہاں کی نظر بازی ہوتی ہے اور کہاں کی بے پردگی اور کہاں کی زکات کمیٹی کی, کی چیئرمین اس کے لیے بہت ہی کوشش لوگ کر رہے ہیں آج کل ارے تم اللہ کو حاصل کرو اللہ کبھی بھی تم کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی <سؤال> اللہ تعالیٰ کا قرآن میں اعلان ہے وہ ہر مشکل سے ایک جیٹ اور خروج دوں گا اور یہ زخم میرے دوستوں کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہوں جہاں کی ان کا گمار بھی نہیں ہوتا اور مخلوق میں محبوبیت بھی ڈوں گا سید الرحمان عبدہ جو اللہ والا بنتا ہے مخلوق میں اللہ اس کو پیارا بھی بنا دیتا ہے اللہ یہ مراد پاک کے وادے ہیں کسی عمل اور تصویر کی زور نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ بتایا کہ اگر تم اللہ والا بننا چاہتے ہو تو کبھی کبھار نہیں کبھی کبھار وزٹ کو تو کمپنی نہیں کہتے کبھی کبھار وزٹ کو تو کمپنی نہیں کہتے کم کم چالیس دن تو زندگی میں ایک دفعہ رہ لو آمین عام ہاں شکر ہے الحمدللہ آج مسجد میں رمضان کا روزہ پیٹ میں ہے پہلی ہی ملاقات میں میں چالیس دن گیا اپنے شیخ شاہ عبد الحی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جبکہ کہاں پرتاب پرتاپگڑ کہاں پھر جونپور جونپور سے آزم گڑھ میں ایک دفعہ رہ کے دیکھ پھر بار بار خط و کتابت کرتے رہو اللہ اگر کسی کو کینسر ہو جائے اور ڈاکٹر کہتے ہیں چلے جاؤ ہماری پہاڑی پر چالیس دن تو جلدی جائے گا یا نہیں جان بچانے کے لیے تو ایمان بنانے کے لیے بھی ہمت سے کام لو ایک دفعہ اور مدرسے میں رہ کر پڑھنا اور آنا جمے جمے بس لوگ اس میں سے ہیں یہ, یہ کافی نہیں انڈا بھی کسی مدرسے میں پڑھ پڑھے. اگر پڑھے اور پڑھ کے شام کو آ جائے کرے مرغی کے پاس بچہ نہیں پیدا ہوا مسلسل فیضان شیخ میں تسلسل مرغی کے فیض حرارت میں تسلسل اس تسلسل کے اندر اللہ نے خاصیت رکھا ہے تجربہ کر لو دیہات والے جو مرغی کے بچے نکالتے ہو دیکھ لو گا اکیس دن کے بجائے سات دن کے بعد ہم کو ادھر ادھر کر دو مرغی کو ہشکار دو انڈے کو بھگا دو مرغی سو ہوش بے چارے کے مارے بھاگ جائے تین چار دن تک اس کو کہیں دوسری جگہ کے انڈے بچے نہیں پائیں گے حیات سے محروم رہیں گے انشاءاللہ جتنی بھی پست ہمتی بزدلی زورف کمزوری تخوا پہ ہے سب دور ہو جائے گی تخواہ تخوا کی صحبت میں چالیس دن رہے کہ دیکھو کہ گال کے پس کیسا ایسا سبزہ کا ہے کہ باہر آتی ہے اور جہاں وہ گال صاحب جمال ہے جو پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی شکل کا تابع دار ہے آنند آتا اور دوسرا نسخہ روزے کا ہے لال لقوم تک کہ رمضان شریف کو بھی فرضیت بھی ہم نے تخواہ کے لیے بنایا ہے کہ جب تم حلال چھوڑ کر کے ایک مہینہ مشق کر لو تو روزے کے بعد حرام سے بچنا تم کو آسان ہو جائے گا مشرق تم ارادہ بھی کرو اگر ارادہ نہیں کرو گی تو شیاتیت کھل کر کے تم کو مہینے بھر کی جتنی لال اکٹھی کر دیں گے اسی لیے آپ دیکھیے لائن لمبی ہو جاتی ہے یہ کے عید کے دل لائنیں بدماشیوں کے اڈوں پر لائنیں لمبی ہو جاتی ہیں شیطان کہتا ہے مہینے بھر تو ہے اب اکٹھا ہی مزہ چڑھ لو ترسے ہوئے ہوئے پہلے قسمت ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی دوستی کا پاس رہتا ہے آمی. اور مولا کو دل دبانے کے بعد پھر وہ ان کو سارا عالم بھول جاتا ہے کہاں خیرت ہے کہاں ہے دم قرار اس کا تیرے جلو کے آگے ہمتیں شروع رکھتی زبانیں بے نگاہ رکھتی نگاہیں بے زبان رکھتی جب جنت میں اللہ کو دیکھنے کے بعد اہل جنت اللہ اور مولا کو اور خاجت جنت کو دیکھنے کے بعد جنت کی ہو اور ساری نعمتیں بھول جائیں گی تو جو دنیا میں بھی مولا کو پا جاتے ہیں وہ بھی دنیا کی ساری لذتیں بھول جاتے ہیں بالوا با مولا اتنا پیارا ہے اللہ تعالیٰ اتنے پیارے ہیں کہ جب جنت میں اللہ کو دیکھیں گے لوگ اس وقت جنت کی کوئی نعمت کسی کو یاد نہ رہے گی تو بالو با دنیا میں بھی جو مولا کو پا جاتا ہے پھر اس کا موریہ بھی سلطنت سے رشت سلطنت پر رش کرتا ہے خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر تو اپنا موریہ بھی پھر ہمیں ترخت سنے خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بےغرض ہو کر تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تختے سنیما تھا اور جو تخوا سے رہتا ہے وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے جتنی عبادتیں کرتے ہو اس سے بہتر ہے کہ جی کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ لو تاکہ تخوا پا جاؤ حدیث شریف میں ہے کہ آئے تخوا سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہیں ہے اے اب ہریرا تم آرام سے بچو رضی اللہ تعالیٰ تو تم سب سے زیادہ متقل ہو جاؤ گے اور سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے اب تقیل مہان تو پناہ بدنناخت تقوا سب سے زیادہ عبادت گزار کیوں ہے ایک آدمی دس بارہ تلاوت کرتا ہے بولیے عمرہ کر کے آتا ہے ہر مہینہ جا کے عمرہ کر آتا ہے مالدار ہے کیوں زیادہ عبادت گزار ہے کیونکہ عبادت زیادہ زیادہ آپ آٹھ گھنٹے کر لو گے دس گھنٹے کر لو گے دماغ پڑ جائے گا نہیں پھر آرام کرو گے اور متقی ہر وقت متقل تقواہ سے جو رہتا ہے وہ ہر وقت عبادت میں ہے سو رہا ہے عبادت میں ہے کیونکہ کوئی گنا نہیں کر رہا ہے بیٹھا ہے آرام سے چپچاپ بیوی بچوں سے بات کر رہا ہے کسی گنا میں مبتلا نہیں ہے تو متقی اور گنا نہ کرنے والا چوبیس گھنٹے کا عبادت گزار ہے ماشاء اللہ اور عبادت گزار کچھ گھنٹوں کے ہوتے ہیں ہر وقت کوئی عبادت اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ چوبیس گھنٹہ عبادت کرتا رہے پاگل ہو جائے گا اور کہ اللہ کو ناراض نہ کرنا عبادت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرنا عبادت نہیں ہے تو متقری ہر وقت چوبیس سو رہا ہے تکوا سے سو رہا ہے آرام سے لیٹرین میں بھی ہے تکوا سے لیٹرین میں بھی سب ہر وقت عبادت میں ہو متفق ہر چوبیس گھنٹے کا عبادت گزار ہے اس لیے سر عرب صلی اللہ علیہ وسلم کی آج اس حدیث کا مفہوم علماء دین سور لوگ حال ہو گئے یعنی کیا آباد ہے نمبر دو نمبر دو فسو فیاط اللہ بقوم بے وفا آپ اللہ کے وفادار بننا چاہتے ہو یا بے وفا وفادار کون ہے اللہ پاک فرماتے ہیں مرتب جیسے سب سے بے وفائی کا فرد کامل بے وفائی کی کلی مشق کا فرد کامل اب کلی مشق آ گئی تو مولانا لوگوں کو دیکھو مزہ آ گیا علماء الدین مسکرانے ہیں کیونکہ فلسفہ وقت کی باتیں ہیں بے وفاؤں کی کلی مشکک کا فرض کامل مرتد ہو جانا ہے کافر ہو جانا ہے ان کے مقابلے میں جو کلی نازل ہو رہی ہے کہ میں کلی مشق کے فرد کامل کے مقابلے میں یعنی جو بے وفائی کے انتہا مقام پر پہنچے ہوئے ہیں ان کے مقابلے میں وفاداری کے انتہا مقام پر پہنچنے والی قوم کو ہم پیدا کر رہے ہیں فصو فضاط اللہ قوم ہم ایسی قوم کو پیدا کریں گے جو اللہ ان سے محبت فرمائیں گے اللہ پاک جو ہیون وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے دیکھا دکھا کیونکہ ابتدا اللہ کے راستے کی بے وفائی کا انتہائی مقام ہے بے انتہا درجے کے بے وفا بے وفائی کی کلی مشکک کا فرد کامل یعنی انتہائی بے وفا غدار جو اسلامی چھوڑ دے وہ کافر ہو جائے گناہ ہو جانا اور بات ہونا گنا کرنے والا کافر نہیں ہوتا نادل ہوتا ہے ناد ہوتا ہے اور اللہ والوں کا خاطف بھی ہوتا ہے اللہ لیکن گناہ ہو جاتا ایک دن ایسا ہے گا ان اللہ کہ ولی اللہ ہو جائے گا اگر یوں ہی تم آتے جاتے رہو گے محبت کا پھل اپنا پاتے رہو گے اگر یوں ہی تم آتے جاتے رہو گے محبت کا پھل اپنا پاتے رہو گے لیکن محبت کا پھل جب وہ پانے لگے مجھے چھوڑ کر کیوں جانے لگے یعنی <laughs> یہ <coughs> yeah, پھر سے بھی ویوفائی نہ کرو آنا جانا رکھنا چاہیے ماشاء بعض لوگ قائم ہو جاتے ہیں زیادہ دن کے لیے مجبوری ہو تو آ کے بتا دو ٹیلی فون کر دو کہ آج کل میں بہت ہی بیزی ہوں اور بزنس مین تو ہی ہوں میری تو نس نس بیزی ہے بیزی نس مین وہ, وہ مین جس کی نس نس بیزی ہو نس نسوانے رگ اس کا ترجمہ بتاؤ کیسا ہے ماشاءاللہ آپ سلامت رہیں رہیں باپ سلامت رہیں آپ نیا مت رہیں سلامت تو دوستو اللہ تعالیٰ کے انتہائی بے وفا قوم کے مقابلے میں انتہائی با وفا قوم اللہ نے نازل فرمایا کیسا عنوان ہے انتہائی بے وفا قوم کے مقابلے میں مرتد کا فرم اسلام لانے کے بعد جو مرتد ہو گئے اس سے بڑی بے وفائی نہیں ہو سکتی تو بے وفائی کی انتہا درجہ کا بے وفا قوم کے مقابلے میں انتہائی درجہ کی وفادار قوم پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمے فضل و احسان لازم تھا ورنہ مقابلہ صحیح نہیں ہوتا اللہ بتاؤ گئی دو من طاقت والے پہلوان کے مقابلے میں ڈیڑھ من کا طاقت والا لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ جتنے زبردست یہ انتہائی بے وفا تھے ان کے مقابلے میں انتہائی با وفا قوم اللہ نے پیدا فرمایا اور اقوام نہیں فرمایا قوم نازل فرمایا قوم قمید معلوما <سلام> اللہ کے سارے عالم کے جتنے عاشق ہیں جتنے عالم کے اللہ والے ہیں سب ایک قوم ہیں وہاں پنجابیت اور ہندوستانیت اور بلوچی جیسی، چیسیت اور عرب و اعظم کوئی فرق نہیں بشا عاللہ بشا عاللہ کوئی فرق نہیں سارے عالم کے عاشقین خدا سب ایک قوم ہیں اللہ تعالیٰ کی عشایت سے ہم دلیل پیش کرتا ہے بس فیات اللہ اور قوم بے اقوام نازلی بھرما ہے بتاؤ بھائی قرآن پاک میں قوم ہے یا اقوام ہے آو تو معلوم ہوا کہ ہر اللہ والا مسجد کا ہو مغرب کا ہو شمال کا ہو جنوب کا ہو جہاں اللہ والے بیٹھ جائیں گے وہ سب ایک قوم ہیں ان کا میٹیریل کیا ہے ان کی خاص اسٹرکچر کیا ہے جو ہے اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتے ہیں نمبر دو یو ہے وہ بھی محبت کرتے ہیں اللہ سے کیا مطلب ہوا اپنی محبت کو اللہ نے پہلے کیوں بیان کیا تاکہ دنیائی انسانیت قیامت تک اس بات کو سمجھ لے کہ جس کو اللہ کی محبت نصیب ہوئی وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالی نے ہم کو یاد فرمایا اللہ یو حکون رب ہوں بے فیضان محبت ربے تاکہ معلوم ہو کہ جو اللہ کی محبت کر رہے ہوئے صحابہ یہ میری محبت کا فیض ہے تو اللہ تعالی کا شکر ادا کرو ناز نہ کرو صالے فضل اللہ آخر میں اللہ کا فضل ہے اب آپ نے سکچر تو دیکھ لیا نا ان کا اللہ کے عاشق سارے عالم کے ایک قوم ہیں کوئی زبان ہو کوئی رنگ ہو کالے گورے کسی زبان کے ہو سب ایک قوم ہیں یہ ہے قومیت آج ایک نئی قومیت کا ایجاد اللہ تعالیٰ نے اختر میں کے دل میں ڈالا قوم تو تھی پہلے ہی کر رہا ہے اختر قوم تو موجود تھی سارے دنیا قائم تھی لیکن اس قوم کو لوگوں نے پہچانا نہیں بلّا ماشاءاللہ اور کسی کے دل پر تبارد ہو گیا نفی نہیں ہے interview. انکار نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو پتا فرمایا کہ میرے عاشقوں کی سارے عالم کی قوم ایک قوم ہے ورنہ میں اقوام نازل کرتا جمع نازل کرتا مگر میں نے قوم مفرد اور واحد نازل کیا بالوا سارے میرے عاشقوں کی ایک قوم ہے وہ چاہے گورے ہوں کالے ہوں یا کسی ملک کے کوئی زبان زبان پر لڑنے والا میرے عاشق نہیں ہو سکتے صوبے پر لڑنے والا علاقائیت لسانیت سوانوں پر جھگڑنے والے رنگ کالے گورے کے لڑنے والے یہ ہمارے قوم نہیں ہو سکتے ہمارے عاشقوں کو بھی قوم نہیں ہے ورنہ جھگڑا ایک قوم کے ہو کر کے کیسے سکتے تو ان کا اسٹرکچر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور خود ان کی محبت اللہ کی محبت اللہ کی محبت اس قوم سے اس قوم کی محبت اللہ سے سبحان اللہ ارفت کا جب مزہ ہے دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی اللہ تعالیٰ کا پیار مقدم ہے ایک بزرگ نے کہا حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ ثابت بنانی ساتھ سے علی بات واہ ملازم سے کہا اپنے خادم سے دیکھو جی مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ یاد فرما رہے ہیں خادم نے کہا کون سا ٹیلی فون لگا ہوا ہے عرشاہ سے آپ کا کیسے پتہ لگا فرمایا میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ فرماتے فسٹ کرونی اشکر تم ہم کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا م... تو میں ان کو یاد کر رہا ہوں تو قرآن شریف غلط ہو جائے گا وہ ہم کو یاد نہیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے فسٹ کرونی اشکر تم ہم کو یاد کرو ہم تمہیں یاد کریں گے تو میں تو یاد کر رہا ہوں تو قرآن شریف کا وعدہ کیا ہے اللہ ہم کو یاد فرما رہے ہیں محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی کہ جسے خود یار نے چاہا اسی کو یادے یار آئی جسے خود یار نے چاہا اسی کو یادے یار آئی یہ تو آپ نے سن لیا ہے اس اسٹکچر اب فنیشنگ سن لیجی فنیشنگ رنگ روغ کی ان کی علامت خاص ہے بھائی قومیت کی شناختی کارڈ ہوتے نہیں بولو بھائی گرین کارڈ جس کو دیتا ہے امریکہ تو وہ بھی تو کوئی نشانی دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے قوم عاشقوں کی قوم کے لیے گرین کارڈ جب دیا تو نشانی بھی تھی تین نشانیاں حضر لطین الل میری قوم اس عاشقوں کی قوم میں جو ان ہوتا ہے اور داخلہ ملتا ہے اس میں توازو آ جاتی ہے تکبر نہیں رہتا عضر الطین الل ایک دوسرے سے بکر جاتے ہیں غالب نے کہا تھا ہر خبر گرم ان کے آنے کی آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں غالب کے شہر میں جان نہیں ہے میرا شہر سنو بچ گیا خود ان کے آنے پر بچ گیا خود ان کے آنے پر ارے شکر ہے گھر میں بوریا نہ ہوا وہ تو گوریا کی شکایت کر رہا ہے اور اللہ والے کہتے ہیں اچھا ہوا جو بوریا نہیں تھا بچ گیا خود ان کے آنے پر شکر ہے گھر میں بوریا نہ ہوا تو پہلی علامت کیا ہے اللہ کے عاشقوں کے قوم کی یاد رکھو ہم لوگ جتنے ہیں اس وقت کہو ہم سب ایک قوم ہیں کیونکہ اللہ کی محبت میں آئے ہیں اب تو یقین آیا کہ ہم سب ایک قوم ہے خلاف آئیں گے تو زبان انسانی دلیل ہے کہ یہ قوم عاشقین سے خارج ہے اور جنت میں کوئی صوبہ نہیں جنت میں ایک ہی زبان ہے عربی جنت میں ایک ہی زبان ہے نہ وہاں آپ خیریت ایسے نہیں پوچھیں گے تو ہاں ڈاک کی گل ہے تو آپ کہیں گے چنگا حال ہے وہاں جا ہوئے نہیں ہیں سب پوچھیں گے کیسا اللہ عربی بولیں گے سب اللہ تعالیٰ سکھا دیں گے سب کو عربی خود بخود سیکھ جاؤ گے یہ بتاؤ جس ملک میں انسان پیدا ہوتا ہے اس ملک کی زبان خود آ جاتی ہے یا سیکھنا پڑتا ہے خود آ جاتی ہے اگر کوئی برطانیہ میں پیدا ہو تو انگریزی سیکھنی پڑے گی عرب میں اگر پیدا ہو تو عربی سیکھنی پڑے گی تو جب جنت میں جو پیدا ہوں گے جدت میں داخلہ جن کو ملے گا تو جس ملک میں رہیں گے اس ملک کی زبان خود بخود آ جائے گی بتاؤں بتاؤ آپ سمجھ آت آگے کہ عربی کیسے آئے گی عربی ایسی آئے گی جیسے جو جہاں رہتا ہے وہاں کی زبان خود بخود اس کو آ جاتی ہے ایک دھوپی ہند, ہندوستان سے گیا برطانیہ جب واپس آیا تو ویری گڈ مین کا بول رہا تھا انگریزی بول رہا تھا باورچی آپ ایک باورچی کو بھیج دو سعودیہ آ کے عربی بولے گا تو جنت میں رہنے والے خود بخود اللہ تعالیٰ ان کو آسان فرما دیں گے اللہ صاحب اللہ تعالیٰ جنت کا تعارف بھی کر دیں گے یہ پوچھنا نہیں پڑے گا کہ یہ ملڈنگ کس کی ہے ہر شخص اپنی جنت کو پہچان لے گا قرآن شریف میں بتا ہے کہ جس کو جو خدا جنت دینے پہ قاطر ہے وہ جنت کا تعارف کرائے دے گا خود بخود دوسری علامت کیا ہے جو جاہدن فی صیل اللہ عاشقوں کی قوم کی ایک علامت یہ ای بھی ہے اللہ کے عاشقوں کی قوم کی علامت یہ بھی ہے اختار المشقتہ فرتغائے مرضات ہماری خوشیوں میں وہ تکلیف اٹھا لیتے ہیں اور ہم کو ناخوش نہیں کرتے جیسے کہ میر صاحب نے ابھی سنایا کہ سموسہ بریانی گرین مرچ ٹھنڈا پانی پر مرتا ہے اور نیند بھی نہیں آتی اس کو ہاں تو اللہ تعالی کے راستے میں بھی اس کو مجاہدہ اور مرغوبات اللہ کا رضا اس کے مرغوبات میں داخل ہو جائے اختار المشقتہ فی نصرت اللہ کے دین کی, کی مشقت اٹھاتے کی اس قوم کے لوگ اس قوم کے ہر فرد کی علامت بیان کر دی اللہ نے نمبر تین یہ اختار المشق تفصیل اتساد اللہ, اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں نمبر چار مشقت تفیل یا اللہ, اللہ کے نافرمانی سے بچنے کی جان کی بازی لگا دیتے ہیں یہ چار علامت کیا ہے یہ اللہ کی قومیت کی شناختی کارڈ ہے یہ ہے گرین کارڈ یہ امریکہ کا گرین کارڈ نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کا گرین کارڈ ہے گرین کارڈ کیوں بولتا ہوں کیونکہ آج کل جس کو گرین کارڈ مل جاتا ہے اس سے اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے جنت پا گیا حالانکہ مر کر کے زمین کے نیچے جائے گا اور گرین کارڈ کچھ کام نہ آئے گا اور جنت میں تو داخل ہوگا کبھی ایگزٹ نہیں ہوگا اس کا جنت سے خروج کبھی نہیں ہوگا سبحان اللہ کیا پیارا مقام ہے موت بھی نہ آئے گی وہاں اللہ سے یہی مانگو اور اس کے بعد ایک علامت اور ہے لائفوں لائن اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی کی خوف علامت نہیں کرتے کوئی کچھ بکتا رہے عشق مرتا ہے کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا عشق اپنا کام کرتا ہی رہا وہ سارے عالم کی پرواہ نہیں کرتے کہ داڑھی رکھنے کے والوں ہنسے یار تم بھی ملا ہو گیا اتنا بڑا لیفٹیننٹ اور لے کیپٹن اور جمیزر سر ہوا سوئنسو سوئنسو لیافتیں رکھتے ہوئے تھی ملا کے چکر میں آ گیا وہ کچھ نہیں سوچتا کہتا ہے یہ چکر ہوا ہے جس کو خدا جس کو خدا مقدر دیتا ہے اسی کو یہ چکر داتا دیتا ہے اللہ کے پیاروں کی شکل میں آ جاتا ہے علامت کا خوف نہیں ہوتا اس کو لوگ کیا کہیں گے کخن اسی پر کر لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے ارے ہاکی انمت نے فرمایا ایک شخص نے لکھا کہ داغی اس لیے نہیں رکھتا ہوں کہ لوگ ہنسیں گے تو حضرت نے کیا لکھا ارے ظالم تو بھی تو لوگ ہے لگائی تو تو نہیں ہے ارے لوگوں سے ڈرتا ہے لگائی تو, تو بھی تو لوگ ہے کیا میرا جواب ہے آخر میں بھی یہ کلامت اللہ نے فرما دی کہ جو میرے عاشقین ہیں وہ آکڑ تو نہیں کرتے میری ہر عطا پر میری ہر عطا پر اپنی خطا کو یاد کرتے اللہ یہ ہمارا اتخاب نہیں تھا یہ جو نعمتیں ہم کو ملی لال کا فضل اللہ یوتی شاہ یا اللہ تعالیٰ کا فضل آه. ہے کہ ہمیں اپنے اس کے قوم میں داخلہ آتا ہوتا آمین ہے یوتی ہے شاہ اللہ کی مشیت کا فضل ہے اور واللہ عشم علی اللہ کثیر الفضل ہے لاحاف نفا نمائند ولی ان پہ آلے ہی ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہم کہاں اہل تھے انہوں نے اہل بنا دیا ہم کہاں اس کے محل تھے انہوں نے ہمیں اس کا محل بنا دیا لہذا آج ارادہ کر لو رو. یہ روزہ ہے جمعے جمعے, جمعے. دیکھو جمعہ کیسے گزر رہا ہے اس پر میرا شیر کیا کر لو جمعہ جمعہ یہ جمعہ جب جائے ہے, پھر دوسرا آ جائے, جائے؟ یہ جمعہ جب دیکھو پچھلا جمعہ, جمعہ چلا گیا اور فوراً یہ جمعہ آ گیا یہ جمعہ جب جائے ہے, پھر دوسرا آ جائے اس طرح سے زندگی یا میر گزری جائے سبحان اللہ ایک دن آئے گا کہ انتقال جنازہ رکھا ہوا ہے پلا کا سمجھ لو یہ جمعہ جو گزر رہا ہے زندگی کم ہو رہی ہے یہ جبہ جب جائے ایک دوسرا آ جائے اس طرح سے زندگی یا امیر گزری جائے یہ بس سمجھو کہ جمعہ اشید کھٹا کھٹ خٹ جا رہا ہے لہذا اس جمعے کو ارادہ کر لو اگلا جمعہ کس کو نصیب ہو کس کو نہ ہو نمبر ایک کہ ڈاکیاں رکھ لو آل. اللہ کے پیروں کی شکل میں آ جاؤ انشاءاللہ آپ بتاؤ کوئی بیداری والا دنیا میں ہوئی اللہ ہوا ہے تو کیا اللہ کی دوستی کے طرف قدم اٹھانا آپ کے لیے کیوں بھاری ہے آپ کے قدم کیوں بھاری اللہ شملہ بول رہا ہوں یہ لکھنؤ دلی والے سمجھ رہے ہیں حقیقوں سے جا کر کہتی کہ حکیم صاحب آج کم قدم پاؤں بھاری ہو رہا ہے وہ تو سمجھ آتا ہے کہ اس کی دوا میں اس کی رعایت ہے اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نام پر جان دے دیا صاحب نے آپ گاج بھی نہیں دے سکتے ہو ابھی ہمارے طالب علم میں علی نام تھا علی احمد تو لوٹ تھے نا علی مشین گرے گرے سے اور ذرا تعلیم تھی اس میں ایک علی شہید ہو گیا نا اور ساتویں دن بھی اس کی لاش گرم تھی اور خوشبو آ رہی تھی اور خوشبو آ رہی ورنہ سردیوں میں دین دن کے بعد گرمیوں میں 24 گھنٹے کے بعد لاش پھٹ جاتی ہے بس آنے میں لکھا ہوا ہے شراخش کر گرمیوں میں چوبیس گھنٹے کے بعد اور سردیوں میں بہتر گھنٹے کے بعد اور یہاں سات دن کے جوڑوں ساتویں دن اور کئی دن تک وہ اللہ شہسی پر سڑک پر تھی پہچانے کی بشیر نے اپنے بھائی کو پہچان لیا اور یہاں سے کہہ کے گیا تھا کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ شہادت اور, اور شہید ہونے سے پہلے وہ خاموش خاموش تھا جب کوئی ہنستا تھا کہہ رہے جو ہنستے ہو آخر اللہ تعالیٰ علامت ڈیمارچر جہاز کے جب اڑتا ہے تو تیز دوڑتا ہے اگر تیز نہ دوڑے تو اڑ نہیں سکتا اس لیے جب تک تیز نہ دوڑو گے اور کار کے رن میں پر اپنی ہمت کا جہاز جب تیز دوڑاؤ گے تب اڑ جاؤ گے ماشاءاللہ بتاؤ جہاز خود ایسے اڑ جاتا ہے یا پہلے تیز دوڑنا ہے سنتے ہیں پانچ سو بیس گھنٹے کی رفتار سے دوڑتا ہے پھر ایک دم ہو جاتا ہے جس کے جس کے دماغ میں جس کی قسمت میں اڑنا نصیب ہے اس کو تیز رفتاری کی ملتی ہے مرجادہ مرجدہ اللہ پاک کی طرف خراب اڑا ہے اس کو اللہ تعالیٰ تیز اور جس کی قسمت میں اڑنا ہے پرندہ ہاتھ پیدا ہوا کبوتر کا بچہ وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور گائے کا بچہ پیدا ہوگا کیونکہ اڑنا نصیب نہیں اس کو تو وہ زمین کی طرف دیکھتا ہے جانور کو آپ نہیں دیکھیں گے آسمان کی طرف جانوروں کے بچے زمین دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ زمین پر چلنا ہے اور مرندوں کے بچے آسمان کی طرح دیکھتے ہیں کیونکہ اڑنا ان کی قسمت میں تو جس کو اللہ تعالیٰ اپنا ونی بناتا ہے اخلاق و سے ولایت ہمارے ولایت بھی دیتا ہے جلدی کوشش کرو اور اللہ سے فریاد کرو اس مہینے میں بن رہے ہیں شیطان جھگڑے ہوئے جلدی سے نیک عمل کی بنیاد ڈال دو پھر انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آ جائے گی ان شیطان کھولنے کے بعد تاڑیاں مڑ نہیں جائیں گی اللہ تعالیٰ عمادت فرمائیں گے ان نمبر دو پیجامے ٹہلنے سے اوپر کر لو نمبر تین مچھوں کو پانی کر لو نمبر چار جتنی بری عادتیں ہیں نظر بازی کی اور دل بازی دل بازی بعض لوگ نظر تو نہیں مانتے دل بازی کرتے ہیں دل میں مشینوں کا خیال کرتے ہیں یہ بھی کمینے پن سے باز نہیں آتے آہ. یہ دل خدا سے قریب ہو سکتا ہے اس کے اندر نافرمانی کے خیالات پک رہے ہیں بولو بھائی نہیں یہ دل مولا والا دل ہے یا گراؤنڈ فلور والا دل ہے پیشاب پیخانے کے مقامات کے تصور کرنے والے اس دل میں خدا ہے دل میں بھی گندے خیال نہ لاؤ بس یہ چار عمل کر لو آج یہ جمعہ کا دن ہے اور مبارک ہے اور شہر پیاز کر لو جب جمعہ یک جمعہ یک جمعہ جب جائے ہے پھر دوسرا آ جائے اس طرح سے زندگی اہم گزری جائے تو ابھی ایک جو گیا پھر فوراً آ تو چار عمل دانوں بنیاد ورنی اللہ ہو جاؤ گے ان اور جو اللہ کا دوست کا پہلا قدم دوستی کا پہلا قدم جنت کا پہلا قدم ہے آپ اتنا سکون محسوس کریں گے کہ بھول جائیں گے تمام عالم کو جب خالص عالم دل میں آتا ہے تو, تو عالم سامنے بھی نہیں آتا کہ عالم کدھر ہے سورج کے سامنے ستارے نظر آتے جب اللہ مل جائے گا تو آپ کو سارے یہ آپ خود ہنسیں گے کہ اب تک کیوں نہیں میں نے داڑھی رکھی ندامت تاریخ ہوگا کہ اتنے دن تک گالوں کو پوچھتے رہے اور ایک کوٹ ڈبل کوٹ پھر کوٹی اخاڑ کوٹ کی سزا اپنے ملائم ملائم گالوں کو دیتے رہے خوجا عزیز الحسن مزدور رہ نے ایک بچے کو دیکھا بہت موٹا تھا وہ ابھی یہاں ہے کراچی میں انہوں نے خود بتایا کہ میں بچہ تھا اور حقیمت کا پوتا گوٹا بہت تھا تو گان پھلے ہوئے تھے تو خواجہ صاحب نے دیکھ کر فرمایا تیری گان ہے یا ڈبل روٹیاں ہیں نہیں اس میں ہڈی بخت پوتیاں ہیں اور خود ہی سنا رہے تھے مشیر علی نام کا ابھی آگے کر دیا تو میں انہیں سے سنوات ہوا تو ملائم کاروں کو سزا مندور سرور عالم صلاح سلت کی محبت میں اختر کی تقریر سے متاثر ہو کر نہیں سرور آرم سلاسلت کی محبت میں آپ اگر پوچھ لے لیتے دن تم نے میری شکل کیوں نہیں بنائی تو کیا جواب دوں گا یا میری شکل میں کیا آئے دیکھا ہے میرے وہ پتی آج کس مو سے تم اسے میری شفاعت کی درخواست کر رہا جب تیرے فل میں اتنی بھی محبت نہیں تھی کہ میری شکل بنا لیتا تو پھر آج تو کس مو سے شفاعت کی درخواست کر رہا ہے تم نے وہ روایت نہیں پڑی تھی اور سے نہیں سنی کہ میں نے چہرہ پھینک لیا تھا داڑھی منڈوں سے اور بڑی بڑی مچھواروں سے یہ تاہر تم نے تجھ کو اور نہیں سنائی تو آج میں تیرے تیرے جب زندگی میں میں نے منہ پھینک لیا تو قیامت کے کی دن کیسے منہ تیری طرف کروں زیادہ دوستوں اللہ کے نبی کا منہ پھیر لینا تاریخ سے ثابت ہے تو ایران کے سفیر آئے تھے بڑی موج لی داڑی موٹی کی آپ نے نہیں دیکھا اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ دیکھنے کے تعاون نہیں کر سکے منہ پھیر لیا تو قیامت کے دن اگر آپ نے منہ پھیر لیا تو جہنم کے کی سوا کیا کہا جس سے نبی منہ پھیر لے بتاؤ شفاعت کے کی بغیر کیا حال ہوا نہیں اور میں اولی کلر سیونٹی سیون بھی بتا رہا اگر یہ اندیکہ آئے کہ بیوی کی عمر کم ہے یا فوج یا ہمارے افسران کہیں گے بڈھا ہو گیا تو اولی کلر سیونٹی سیون اولی کلر سیونٹی سیون اس ملا کی محنت پر قوج ادا کرنا میں نے اللہ چاہتا ہے آپ کے لیے ایک نمبر یاد کیا وا مجھے کیا ضرورت ہے اس میں ماشاء اللہ نے اپنے دوستوں کے لیے کیا کہ اللہ ایسی ہو ان کو ہنسا سے نہ بیوی کو تانا نہ دے میری سہیلیاں نانا آپ کو آپ کو کہہ دیں گے اور فوج کے افسران وغیرہ کو کوئی کچھ نہیں آپ پوری کلر لگا لو براؤن کلر کا ان شاء اللہ تھا ہو گیا نا کام بس تو چار کام نظر کی حفاظت نظر کی حفاظت کا ارادہ کر رہا آج کل وش کر لو پیچ بے نہیں بیچارے کو بھی اچھلنا نہیں چاہیے ماننا. پھر چارے کا جو ہو اس کو بھوت پھاگ بند نہیں بچانے اور دل میں بھی گندے خیال نہ لگاؤ بس یہ چار عمل کر دو ان شاء اللہ اللہ ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دوں آج کل کھانا وانا نہیں ہے اور جمعے کی تاجروں نے چھٹی کر دی تاجروں نے ہمت کر کے جمعے کو چھٹی کر دی لہذا یہ موقع ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ دل دل, دل. اللہ ہمارے دل میں آپ کے دل میں ڈال دیں اور ہم سب کو اللہ عالیٰ بنا دے اب دعا کرو اے خدا عرش جس جس ارش آزم کے فرشتے اٹھا جو ہیں وہ روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں لہٰذا آپ کی رحمت کو واسطہ دیتے ہیں آپ کے ارش کے اٹھانے والے فرشتوں کی آمیر کا واسطہ دیتے ہیں یہاں ہم سب کو توفیق دے دیں ہم دی. نے جن کو داڑھے ہم کو رکھنے کی ہمت اور توفیق دے دیں دی. اور گوشوں کو کٹانے کی ماری کرنے کی توفیق دے دیں دی. پینامے کو ٹہنا اور متلونوں کو ٹہنے سے اوپر کرنے کی توفیق دے دیں اور نظر کی حفاظت کی جو بسکرتے تاہم گستانی ہے خدا اس پر کمی نے من سے ہم سب کو ہمت <متحدث> و توفیق دیں کہ ہم آپ اپنی نظر کو کسی کی بہو بیٹی پر نظر نہ ڈالیں اور کسی کے بچے پر نظر نہ ڈالیں نرانہ کے عطا فرما دیں اور سبور سنوا دیں اور اسی طریقے سے دل بھی گندے خیالات نہ لانے سے آج ہم سب کو اپنے فیصلہ کر کرتے اپنے ولی اللہ بنانے کا اور خدا اس مبارک مہینے کے صدقے میں اور رمضان شریف میاز اعظم کے اٹھانے والے فرشتوں آمین کے عامر کے صدقے میں اپنی رحمت سے آج ارادہ فرمائیے ہم سب کو ولی اللہ بنانے کا آپ ارادہ فرمائیے آپ کا ارادہ مراد, مراد, مراد تک پہنچنے میں کوئی مانے نہیں سکتا کسی کرنا سے شیطان بھی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوکھی فرما برداری کی زندگی دے کر نا فرمانی کی زندگی سے نجات اور پاک فرمائے اور سو ہم سب کو اللہ بنا اور خدا ہماری غلامیوں پر آج فیصلہ کر کرتے اپنی دوستی کا ساز رکھ دیں اور اپنے دوستوں کے آماد اور اخلاق اور درج دل ہم سب کو نصیب اماؤ صلی اللہ علیہ جو کچھ جو کچھ ان پرچوں میں ہے جس کے دل میں جو جائز ہاتھتے ہیں سب اللہ پوری کر دیا ہم سب کی تمام جائز ہاتھوں